والقفاء والصلاة والسلام على عباده الذي استفعوا أما بعد فأعوذ بالله سميل عليهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال تعالى نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف بعيد صدق الله العظيم رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلسانی درست رہے ہیں موضوعات رہے ہیں کہ ایمان کیسے پیدا ہو تقوا کیسے پیدا ہو فلاں چیز ہمارے اندر کیسے پیدا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جب اس معاشرے کو سدھارنا لگایا گیا تو کرنا اس کا حضور کو کام کرنے کے لیے بندے کوئی آسمان سے نہیں بھیجے گئے کہ ایک بنی بنائی جا وہ کھیت نیک آدمیوں کی حضور کے ساتھ کر دی گئی ہو اور کہا گیا کہ اب اس کے ساتھ مزید نیک جو ہے وہ آپ ملا لیں اور کام کریں نہیں جو سب سے زیادہ مشکل کام تھا وہ وہاں جو اویلیبل کیڈر تھا وہ چور شرابی لوٹ لینے والے لوگوں میں سے اچھے لوگوں کو تیار کرنا تھا اصل کام یہ تھا اور تیرہ سال اس کام پر لگے آپ اندازہ کریں اور دس سال میں بقیہ دس سالوں میں کام مکمل ہوا ہے تو یہ کتنے پرسنٹ بنتے ہیں تیرہ اور دس تیرہ سال محنت کی ہے بندے تیار کرنے پر وہ بندے جن کا جو کچھ بھی پہلے سوسائٹی نے انسٹال کیا ہوا تھا ماں باپ نے انسٹال کیا ہوا تھا ٹرائبل ریچلز جو تھیں ان سب کو فارمیٹ کر کے نئے سرے سے قرآن کی کمانڈ کو ان میں انسٹال کر دینا کہ حکم نازل اور عمل کرنا شروع کر دیں حکم ملے اور عمل کرنا شروع کر یہ تھا اصل کا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے لیے آلہ کون سا تھا وہ کون سی بھٹی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو گلا کر نئی چیز بنائی دیکھنا جب عورتیں کہتے ہیں جی چوڑیاں نہیں چاہیے جی چوڑیاں بیچ دو کانٹے نہیں چاہیے کانٹے بیچ دو تو سنار کیا کرتا ہے وہ کانٹے بھی لیتا ہے چوڑیاں بھی لیتا ہے کھل کے اندر ڈالتا ہے جناب اس کے اندر ایسڈ ڈالتا ہے جلا کے کھا کر راک بن جاتی ہے کالی سی سے آ رہا جیسے کالا نمک نہیں ہوتا کالا نمک اگر پیسا ہوا ہو وہ اور سونے کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے اس وقت جب اس کو جلا دیتے ہیں اب اس سے وہ نئی چیز بناتے ہیں چوڑیاں توڑ کے ہو سکتا ہے کوئی اور چیز بناتے ہیں لیکن بنی ہوئی کو مروڑ مرار کے نہیں کانٹے بن سکتے پہلے اس سونے کو ختم کرنا پڑے گا گلا دے تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے وہ کون سی بچی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابی کو ڈالا اور وہ سونا بار کے باہر نکلا ہادیوں کو لوٹنے والوں کو جو نہ نچے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے نہ صرف یہ کہ خود ہدایت یافتہ ہو گئے بلکہ دوسروں کے لیڈر بن گئے وہ کیا کمال تھا یہ ہے ہمارا آج کا موضوع مکے میں کوئی فلسفی قسم کے لوگ نہیں رہتے تھے سیدھے سادے جٹ قسم کے لوگ رہتے تھے اور ان کو سیدھی سادی بات ہی سمجھ لگتی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آہستہ آستہ نازل کیا ایک ہی رات میں بھی نازل کیا جا سکتا تھا کہ جبرائیل امین کتاب لے کر آتے آفر حضرت جو تھے لو مینشاہی لکھی لکھائی بھی ایک ہی دفعہ تھی مگر نہیں تھی لمحہ بلحا جس طرح ایک استاد ٹریننگ دیتا ہے اور پھر اس کو آن ریکارڈ لکھ لیتا ہے اگلا اس طریقے سے وہ کمانڈ آئی ہے اور اس کو لکھا گیا ہے کیوں لم سب ہی آدت تاکہ دل اس پہ جم ہے اس کتاب میں جو اسلوب اختیار کیا گیا وہ بڑا سیدھا سادہ ہے اس لیے قرآن حکیم میں کہا گیا کہ اگر دو مولویوں میں رٹا پڑ جائے مشکلات قرآن میں ایک مولوی کہے اس کا یہ مطلب ہے اور دوسرا مولوی کہے یہ مطلب ہے اور شیخ العدیز کہے یہ مطلب ہے اور شیخ القرآن یہ مطلب تو کہا جھگڑے کا فیصلہ کون کرے گا فرمایا سیدھے ایک بدھو کے پاس چلے گا جو اس کا مطلب وہ سمجھے گا وہ اس کا مطلب ہو قرآن شیخوں کے لیے نازل نہیں ہوا قرآن نازل ہوا ہے انسانوں کے لیے عام پبلک کو ایڈریس کیا اس نے لہذا عرف وہ ہوگا جو لوگ اس کو سمجھیں گے کہ اس سے انہوں نے کیا مطلب اخذ کیا عقل آئی ہے آئے سو بیس بدل لیتی ہے لوگ تو اس کو ٹیڑا میڑا کر کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائیں گے اس کہ اس کا تو یہ بھی مطلب ہے اور فلاں کتاب میں اس کا یہ بھی مطلب ہے سیدھا مطلب کیا ہے بھائی جب ایک مطلب سیدھا پتہ چل گیا تو پھر آپ ٹیڑا میڑا اس کا نہیں لے سکتے قرآن حکیم وہ کتاب ہے اللہ اللہ تعالیٰ, تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہستی ہے جس نے امیین کے اندر ان پڑھوں کے اندر نبی کو مبوز کی اب ان کو ان پڑھ ان مانوں میں کہتے تھے جن مانوں میں ہم کو اجمی کہتے ہیں گنگے حالانکہ ہم گنگے نہیں ہیں لیکن عرب کو اپنی قوت کلام پر اتنا ناز تھا کہ وہ اپنے آپ کو عرب کرے باقی سب کو گونگے کہتے تھے عاجم ہیں ہم ان کے لیے لوں گے وہ ان مانوں میں ان پڑھ نہیں اصل مطلب مطلب یہ تھا کہ ان کے پاس کتاب کوئی نہیں تھی آسمانی ہدایت کوئی نہیں تھی عیسائیوں کے پاس انجیل تھی یہودیوں کے پاس تورات موجود تھی یہ ان مانوں میں امی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ انہی سے تعلق رکھتے تھے لہذا نبیل امی کہ آپ وہ ان مانوں میں لٹریٹ نہیں کہے گئے بلکہ چونکہ ان لوگوں سے جن کے پاس کتاب نہیں تھی انہی سے وہ نکلے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر امیدین کیا کریں جی یت لو علیہ اب تزکیے کے لیے بڑے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جی قرآن حکیم کے اندر تزکیا بھی ہے اور تزکیے کا لفظ بھی ہے فلاں بھی لفظ آیا فلاں بھی آیا بھائی, بھائی سارے آئے ہیں لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ بھی آیا یا نہیں آیا نہیں یہ تو اس وقت تو چونکہ حضور کی نظر سے یہ کام ہو سکتا تھا ہو جاتا تھا اب ہمیں اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں ضربے لگانے پڑتے ہیں پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت حضور کے زمانے میں تو پانچ نمازیں بھی کافی تھیں اس لیے کہ باقی کام حضور کی نظر کر دیتی تھی آج کل تو پھر پچاس یا پانچ سو پڑنی چاہیے پھر. حضور کے زمانے میں تو ایک مہینے کے روزے تقویٰ پیدا کرنے کے لیے کافی تھے اس لیے کہ ان کی بیٹری جو تھی وہ اس کی کیپیسٹی ٹھیک ٹھاک تھی ہمیں تو پھر چھ مہینے روزے رکھنے چاہیے یعنی دین کو پگاڑنا اگر تو کوئی بھی کہہ سکتا جیسے لوگ کہتے نہیں وہ تو ندی کی بیڑیوں کے لیے پردہ تھا اگر تجکیے کا حکم دیا ہے تو سب سے پہلے بتایا کہ طریقہ وہ اعلی کون تھا کون سا تھا جو تجکیہ کرتا تھا فرمایا مایاتی ہی وہ یوزکی قرآن کی آیات کے ذریعے ان کا تجکیہ کرتے حضرت علیہ السلام نے کشتی کیسے بنائی تھی وس میں علفل کا بھی اللہ کی آیات کی روشنی میں احکامات کی روشنی میں کشتی بنے حضور نے بندے کیسے بنائے عمر کو عمر فاروق کیسے بنا دیا ابو بکر کو ابو بکر صدیق کیسے بنا دیا یتنو علیہ مایات ہی وہ اور قرآن خود کہتا ہے مایات حزاد جب بھی ان پر اس کی یعنی کتاب کی آیات پڑی جاتی ان کا ایمان بڑھ جاتا یہ ہے طریقہ تزکیے کا قرآن حکیم جس طریقے سے بندے کے کریکٹر کو ڈسکس کرتا ہے اور پھر جس طرح اس کو آمادہ کرتا ہے کردار بدلی کرنے پر سٹیک اینڈ کیرٹ پالیسی ہے اگر کرو گے تو یہ ہے اور اگر نہیں کرو گے تو یہ بھی ہے ہمارے پاس دونوں بندوبست موجود ہے توبہ سے گنا کو نہیں دو گے تو ہم نے وہاں لبوٹری بنائی ہوئی ہے جہاں بائلر لگے ہوئے ہیں جراثیم مارنے والے تمہاری بغاوت کے پھر ان کے ذریعے ماریں گے جنت میں باغی کو تو ہم نہیں جانے دیں گے نا جراثیم مار کے یا تو خود مار لو دنیا میں توبہ کر لو نہیں تو وہاں ہم نے پھر سپلیمنٹری دینے کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے وہاں مار دیں گے ہم کولا بنا دیں گے دونوں بندوبست جب وہ بندہ پڑھتا ہے تو بندے کو آگاہ کرتی ہے یہ کتاب بدل جاؤ اس رو بسا پیارا ہے روح میں کھوب جانے والا ہے حالت یہ کہ جن کو ترجمہ نہیں آتا وہ بھی اس کے کافیوں سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ ان کے اندر بھی کام کی بات کوئی ہو رہی ہے یہ اصل کتاب ہم نے کتاب کو ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دی ذکر نصیحت پکڑنے کے لیے جس سورہ کے پس منظر میں یہ آیت بار بار آئی ہے اس میں مختلف قوموں کا عروج ہم نے ان پر یہ انعامات کیے انہوں نے ہمیں یہ سلا دیا ہم نے رسول بھیجا یہ یہ ہدایات بھیجی فتمارو بن نظر انہوں نے ان سارے ڈراو کو شک کی نظر کر ایو ہی ڈرا رہے ہیں کچھ نہیں ہوتے پکئی پکانا آزادی و نظر پھر کیا وہ ہمارا وہ ڈرانا عذاب ہمارا اور اس کا وہ نتیجہ جو نکلا کیسا تھا قوم اس کی طرف رسول کا جانا قوم کو ڈرانا قوم کا ایمان نہ لانا اس کے بعد عذاب آ جانا جو لوگ نیک تھے ان کو بچا لینا باقی کو غر کر دینا اس کے بعد آیا والا کا دیا سر نل قرآن حالمی ایک واقعہ بیان کیا عاد کا واقعہ بیان کیا پھر یہ مثال دی قوم قومی کا واقعہ بیان کیا پھر یہ مثال دی قوم لوت کا واقعہ بیان کیا پھر یہ مثال دی پھر آؤ کا واقعہ بیان کیا پھر فرمایا آپ کو فارو خیر امین اللہ کم تمہارے کافر ان کافروں سے اچھے ہم ان کو چھوڑ دیں گے ان کو غرق کیا تھا امن کم ڈرایا تم پھر یا تمہارے لیے ہم نے کوئی معافی نامہ لکھ کہ تمہیں دے دیا ہوا ہے تو امیونٹی کا قانون بنا ہوا ہے کہ صدر پر مقدمہ نہیں چل سکتا وزیراعظم پر مقدمہ نہیں چل سکتا ہم نے تمہیں لکھ کے دیا کہ تمہارے اوپر مقدمہ نہیں چل سکے گا تم آخری نبی کی امت ہو لادا جو مرضی ہے کرو جس دروازے سے مرضی ہے جنت میں چلے جاؤ کسی کے پاس کوئی لکھا ہوا ہے اصل ناسک کافی دکھا دو کالت احبا یہ بیماری پہلوں کو بھی لگی تھی محدود یہ سارے ان کے کرتوت اس لیے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن لہذا کردار خراب ہو گیا جب بچے کو پتا ہو کہ میں نے امتحان جیسا ویسا بھی دیا میرے ابو کتنی سفارش ہے کہ میں پاس ہو جاؤں گا تو وہ کبھی بھی محنت نہیں کرے جب آدمی کا کردار کریکٹر اور اس کا یہ ہو جائے اس کی سوچ یہ ہو جائے یا سوچ پیدا کر دی جائے کہ صاحب آپ جو مرضی کرے عیشا علیہ السلام جو ہے وہ آپ کی طرف سے نظرانہ دے گئے وہ اپنی جان قربان کر گئے تم ان پر ایمان لے آئے ہو تو اس زمرے میں شامل ہو گئے جن کی طرف سے انہوں نے کفارا ادا کر دیا ہے لہٰذا تم ہنستے مسکراتے جنگت میں چلے جاؤ گے دنیا میں کھاؤ پیو موج کو اسی طرح کی ہمیں بھی کوئی یہ مغالتے ہیں جو پیدا کیے گئے قرآن حکیم تو یہ کہتا ہے کہ اللہ سے کسی کی کوئی رشتے داری نہیں تمام لوگوں کے ساتھ اس نے عدل کا معاملہ کرنا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی ہے اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا محمد کا انصاف کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو جب یہ بات قرآن میں آدمی پڑھتا ہے لہذا آپ دیکھیں جتنے بھی نو مسلم آئے ہیں مسلمان ہو کے ان کا کردار بدلی ہوا کہ نہیں ہوا اس لیے کہ وہ قرآن پڑھ کے آئے ہیں ہم نے قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھا ہی نہیں ہم نے تو اس کو ثواب بنانے والی مشین سمجھ کے رات دن نوٹ چھاپے اتنے سپارے پڑے وہ بھی اپنے پاس نہیں رکھے ابا کو دادا کو مامے کو چاچے کو دوست کو بانٹتے ہم ویسے جلیکرنسی بانٹتے درد کوئی نہیں ہوتا کردار سازی کے لیے ہم نے اسے استعمال کیے ہی نہیں ترجمے سے پڑے جب تک ایک سفا پڑھتے اتنی دیر میں ویسے میں دس سفے پڑھ جاؤں گا کون ٹائم ضائع کرے مسلمان تو وہ ہیں جو پہلے ہی ہم ہیں جنت کی ماسٹر کی تو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے جس آدمی کو پہلے پتا ہو کہ کے ہمدان روڈ کا اسے پتا ہے تو نقشہ کیوں دیکھے گا مسلمان پیدائشی مسلمان بائی برتھ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہمیشہ ادا لینے کی کیا ضرورت ہے اور کافروں کو ہم نے دینا کوئی نہیں اس کی انسلٹ ہوتی ہے کتاب کی یہ بھی ایک مصیبت بن گئی کافروں کو اس کے نزدیک نہیں لگنے دینا اس کی توہین نہ ہو جائے خود ہم نے عمل کوئی نہیں کرنا اس کی سب سے بڑی توہین یہ ہے کہ اس کا حکم سنا جائے اور مانا نہ جائے یہ ڈس آنر ہے اس کی چیک جائے آپ کا اور وہ منہ پر مارے پیسے ہی تو نہیں لو یہ ہے ڈس آنر چیک ہونا اللہ کا حکم آئے اور آگے سے رسپونڈ کوئی نہ ہو یہ ڈس آنر ہے اے اللہ کس کو حکم دیا ہے یا نظی نام ان وہ تو یہاں ہے ہی کوئی نہیں جب کہا گیا ہی آل سلاح کوئی اٹھا ہی نہیں مجمے سے ایک جگہ بیٹھے ہوئے کمپنی میں کیمپ کے اندر سکھ بھی بیٹھا ہوا ہے عیسائی بھی بیٹھا ہوا ہے دو مسلمان بیٹھے ہوں تاش پھر رہے اذان ہوئی سات سلاح چاروں میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا مجھے بتائیے کیا فرق اس سکھ میں اور اس مسلمان میں کیا رسپونڈ دیا انہوں نے اللہ تو نے کمانڈ دی کس کو ہے تو کوئی نہیں ہے انہوں نے کوئی بھی نہیں ہے سب سے بڑی اس کی توہین یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بال قرآن جس شخص نے قرآن کی منع کردہ چیز کا ارتکاب کر لیا وہ قرآن دار ایمان نہیں لایا بتائیے توین ہم توہین کر رہے ہیں اس کی. اس کو ترجمہ دیں آپ ٹرانسلیشن دیں اس کو اس کا حق ہے کتاب میں اس کا بھی حصہ ہے یا ائو اناس کہہ کے کہ جو کہا گیا وہ اس کا حق اور جو سٹڈی کے لیے لیتا ہے وہ توہین نہیں کرتا پڑھتا ہے مکے میں کتابیں اوپر سے اتارنے کے لیے نیچے سیڑھیاں انہوں نے کتابوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں کتابوں کے اوپر کھڑے ہو کے اوپر سے کتابیں اتارتے ہیں کبھی ہی وہاں جائیے مکتبوں میں دینی کتابیں لینے وہاں تو اگر اوپر کتاب رکھی ہے کتابوں کے اوپر کھڑے ہو کر کتاب اوپر سے اتارتا ہے اب ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم بیمار ہیں ہمیں دبا دیں ہم کہتے ہیں نہیں پہلے ٹھیک ہو پھر دبا دیں گے نزل قرآن شفا اس میں شفا ہے نا یہ دعا ہے شفا مافور ہم کہتے ہیں نہیں پہلے مسلمان ہو یعنی پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ پھر دوا دیں گے پھر دوا کی ضرورت اس کو کہہ دوں وہ کہتا نہیں پہلے دوا دیں تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں اسی کشم کش میں وہ بھاجپا کی ایک سابقہ سیکرٹری تھی آلپن ڈاکٹر تھی جب وہ مسلمان ہو گئی تو ایک جگہ ان کی پارٹی تھی تو وہاں انہوں نے خطاب کیا بڑا دردناک خطاب تھا ان کہ قرآن کی بڑی تعریف کی اس کتاب نے مجھے کھینچا اور اس نے اس طریقے سے مجھے سیٹسفائی کیا نہیں آپ وہ کہتے ہیں کہ جب قیامت کے دن مجھے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے مجھے تم, تم نے مسلمان ہونے میں دیر کیوں لگائی تو کیا مسلمانوں میں تمہارا گربان پکڑوں گی تمہیں دوسرے کے فتوے دیتے رہے ہو کہ اس کو قرآن دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اس کو قرآن دینے سے پہلے مفتیوں میں کریش شروع ہو گیا کچھ نے بتا دیا دینا چاہیے کچھ نے کہا نہیں دینا چاہیے ایک جنگ چھڑ گئی چار چھ مہینے تو اس میں گزر گئے کہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے میں تمہارا غریبان پکڑوں گی تم نے لیٹ پہنچایا ہے جب پہنچا تو میں نے مسلمان ہونے میں دیر نہیں لگائی بلگو عنی ولو آیا جو حضور نے کہا ہے کہ میری طرف سے پہنچاؤ تو اس کا مطلب کیا تھا محمد بوٹے کو پہنچاؤ یا بوٹے مسیح کو پہنچاؤ بلگو عنی میرے بحاف پر پہنچاؤ ذمہ داری میری تھی لیکن میں تمہاری لگا رہا ہوں کلمہ اس نے رسول کا پڑھنا ہے تمام نو انسانیت جو قیامت تک پیدا ہوگی اس کے رسول حضور ہے نیا رسول نہیں آئے گا لہٰذا اب جو بھی کام کرے گا حضور کے بہاف پر کرے گا پروکسی میں کرے گا بلے گوہان جی آیا تو یہ آیت کس کو پہنچانی ہے صرف مسلمانوں کو مسجدوں میں کھڑے ہو کر ہوٹلوں اور کعبہ خانوں میں کون پہنچائے گا شہید کتب شہید نے ہی کام کیا تھا اور اللہ کے بندو مسجد میں تو آتے ہی وہی وہ ہیں جو ٹھیک ٹھاک ہیں صحت مند ہیں ان کا ایمان اتنا طاقتوار ہے لے آتا انہیں مسجد میں زیادہ ضرورت ان کو جو کباخانوں میں بیٹھے اوکے جناب وہ دو دو پر لمبی وہ پائپ لگا کے اوکے پی رہے ان کو کون جا کے بتائے گا اور اب تو صورت حال یہ ہے کہ ہر چیز کی ہوم ڈیلیوری شروع ہو گئی ہے جو ہوم ڈیلیوری کر سکتا وہی کامیاب ہوگا تاج ملوانے میں چھوٹی چھوٹی دکانیں ایک بندہ نے آپ نے ایک کلو ٹماٹر فون کیا وہ فوراً لے کے فلاں نمبر فلائٹ میں اسی کی دکان چلے گی جو کہے گا سرکار نیچے اترو آ کے لے کے جاؤ اس کی نہیں چلے گی فلمیں باقاعدہ گھر جا کے دروازہ کٹکھٹا کے پہلی دے کے وہ لے کے واپس دوسری دے کے آتے ہیں ہوم ڈلیوری ہوٹلوں کے کھانے ہوم ڈلیوری ہے اب تو یہ کہ یہ خود جا کے تمہیں پہنچانا پڑے گا اس کی زبان اتنی سلیف رکھی گئی ہے اور یہ کمال ہوتا ہے خطیب کا یہ اللہ کے خطبے ہیں قرآن حکیم جو ہے یہ اللہ کے خطبے ہیں اور ان کا انداز بھی خطیب والا ہے آپ دیکھیں بخاری شریف جو ہے مسلم شریف جو ہے ابواب میں باب نبر خاں باب ن باب الزکا اس میں صرف کتاب الزکا اس میں صرف زکات کے مسائل اٹھے اور جب وہ گزر گیا تو اب آخر تک زکات کا مسئلہ کوئی نہیں آئے گا اب نئی کتاب شروع ہو گئی قرآن حکیم میں ایسا کوئی نہیں ہے یہ تقریر ہے یہ اللہ کی تقریر ہے اللہ کا خطبہ ہے اور انداز بھی خطیبانہ ہے بدلتا رہتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی اللہ تعالیٰ ان کے اعتراض کو کوٹ کر کے جواب دیتا ہے کبھی بغیر کوٹ کی اعتراض کا جواب دیتا ہے اس جواب میں سمجھ آتی ہے کہ اعتراض اصل میں یہ کیا گیا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ کسی نے منہ سے نہ کیا وہ ابھی اندر ہی ہو کچھ لوگوں کے اندر ہوتا ہے ہمت نہیں ہوتی اس کو باہر نکالنے کی ان کا جواب دیتا ہے اب ہم مسلمان بھی شکوک و بات کی فضائ تو شک میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں حالات ایسے ہیں لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس شک کا اظہار نہیں کرتے مولوی سے بات کرے تو اس نے تو سیدھا سادہ فتوا اس نے رکھا ہوا ہوتا ہے نے کافر تو کافر ہو گئے نکلو جلدی نکلو کہیں عذاب نہ نازل ہو جائے تو اس نے پادری سے جا کے تو نہیں نا پوچھنا ایک بندہ شک میں پڑ گیا ہے کسی نے جیسے ای میل کے اندر وائرس آتے ہیں اسی طریقے سے گفتگو کتابیں آرٹیکل کے ساتھ وائرس ہوتا ہے اور ایک آرٹیکل پڑھ کے بندہ کام چاہتا ہے پورا جو کچھ آج تک اس نے پڑھا تھا وہ سارے کا سارا متزلزل ہو جاتا ہے یہ بات بھی اب مولوی کے پاس علاج کے لیے جاتا مولوی کہتا نکلو یہاں سے مجھے باقاعدہ آدمی نے بتایا وہ بینوری ٹاؤن گئے اور انہوں نے ان سے یہی کہا کہ نکل جاؤ جلدی تو کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے جب تک بندہ جستجو میں ہے اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا جب تک بندہ اصلاح کی فکر میں لگا ہوا عذاب نازل نہیں ہوگا اس کی گارنٹی دی اللہ نے وہ مسلم ہوں جب تک اصلاح کی فکر بندہ کر رہا ہے دوڑ رہا ہے بھاگ رہا ہے رب ظلم نہیں کرتا کسی پر پتہ یہ دوڑ رہا ہے ہدایت کے لیے بلکہ رب ہدایت دیتا ہے ہاں جو ٹھنڈے ٹھوک ہو کے بیٹھ جاتے ہیں نا کہ ہم تو سیدھے جنت میں ہم اس وقت ولی ہیں پھر اتنے چلے کریں گے کتب ہو جائیں گے پھر اتنے کریں گے اب ہو جائیں گے پھر اس کے بعد یہ یہ ضربیں لگائیں گے اور یہ مراکبے کریں گے تو پھر غوث ہو جائیں گے انہوں نے ایک کرائیٹیریا بنایا ہوا ہے جناب بریگیڈیئر ہے میجر ہے جی کرنل آ جی فلایا جی فلاں جی یعنی جب ہم نے اتنے چلے کر لیے تو ہم نے لازم ہی پروموٹ ہونا ہے اور کوئی کرے نہ کرے ہم نے ان کی طرف خود مور لگا لینی ہے پانچ سال کے لیے میں آ گیا میں اب دال پانے گیا ہوں کیوں اتنے چلے کر لیے میں اور وہ بادشاہ خوش ہو جائے تو کسی کی ذرا سی ادا پہ بیڑا پار یہ جو بادشاہوں کے نزدیک ہوتے ہیں نا وہ ذرا سی غلطی ہو جائے ہو سکتا ہے کسی شوقی پر جس کو وہ غلطی نہ سمجھتا ہو ہمارے مثال دیا جان بچا کہانی وہ پورے کے پورے گھر کو مروا دیتا تھا بادشاہ اور خوش ہو جائے تو اشرفیوں کی تھیلی دے دیتا تھا یہ لوگ تو وہاں ففٹی ففٹی رسک رہتا تھا تو پتہ نہیں اب اس پہ اتلا پہلے وہ کہتے تھے اگر جان کی امان پاؤں تو یہ عرض کروں اللہ بادشاہ ہے بندے نے اپنے بیٹوں سے کہا میں جب جل جاؤں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا میری لاش کو ہار سنگار کر کے سرگی پاؤڈر کر کے نہیں رکھنا مجھے اب تو لوگوں کی ایسی برات بھی نہیں جاتی جیسے جنازے جاتے ہیں اس نے کہا مجھے جلا دینا جلا کے میری راکھ کو کچھ ہاؤ میں بکیڑ دینا کچھ دریا میں بہا دینا ایسا ہی کیا گیا اللہ نے اکٹھا کر لیا کون نہیں لگنا ہے نا بندہ سامنے آ کھڑا ہو سنا ہو جی مجھے پہلے ہی پتا تھا آپ نے یہ کرنا ہے اور آپ کر لیں گے مگر اللہ میرے ذمے تو بھاگنا تھا نا میں آخر کون سا منہ لے کے تیرے سامنے آتا میں تو بڑا بدکار آدمی میں بڑا گناگار آدمی ہوں میں بڑا سیاکار آدمی ہوں پھر کنگی پٹی کر کے نہیں آ سکتا تھا نا بچہ جب باپ سے بھاگتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں باپ سے زیادہ تیز ہوں نہیں دوست نے ڈگ بھرنے اور مجھے پکڑ لینا لیکن بھاگنا تو اس کے ذمہ ہے نا پکڑنا ابے کے ذمہ لا کی زور محمد نس جانا یا رونا اے اللہ میں نے یہ سب کچھ تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا مجھے اس میں شک نہیں تھا کہ تھی مجھے پکڑ نہیں سکتا لیکن جو میرے ذمہ تھا وہ میں نے کیا توں نے پکڑ لیا جو تیرے ذمہ ہے تو کر اللہ نے کہا جا میں نے بخش دی بخاری کے حدیث میرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے دنیا کا ڈر اور آخرت کا ڈر اکٹے نہیں ہوتے جو دنیا میں رب سے ڈرتے ہیں وہ آخرت میں بے خوف ہوں گے لا خوف اب بادشاہ ہے حالانکہ کام یہ ہماری شریعت میں نہیں ہوا حضور پہلے کی بات بیان کر رہے ہیں اس امت کی بات نہیں پہلے مگر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا جو خوف ہے جو دنیا میں خوف کی زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف کر دے گا آخر بادشاہ ہے ذرا جی بات ہوئی ایک گناگار بندہ ہے وہ گزر رہا ہے بخاری گل سے یہ بھی گال بند گزر رہا ہے اسے پیاس है ہے کنواں ہوتا ہے چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے کنویں ہوتے تھے وہ ان کا کتر جو ہوتا تھا گلائی وہ کم ہوتی ہمارے پٹوار میں بھی ایسے ہیں اس میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ دونوں طرف آپ پاؤں رکھ کے تو نیچے اتر کے پانی پی سکتے ہیں اس میں وہ صاحب نیچے اترے پانی پیا پانی پی کے جب باہر نکلے انہوں نے کتا دیکھا کہ اتنی شدید پیاس میں مبتلا تھا کہ گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا اب انہیں اپنی پیاس یاد آئی یار جتنے مجھے تکلیف تھی اس روزہ جو فرض کیا گیا کیوں فرض کیا کہ امیر آدمی کو ویسے تو فاقہ ہونا کوئی نہیں روزہ رکھ کے اسے پتا چلے کہ بھوک جب کیا تنگ کرتی ہے بندے کے جب پیٹ میں نہیں ہوتا کچھ اسے احساس ہوا کہ یہ پیاس جو مجھے لگی تھی اس کو بال وہ نیچے اترا اس نے موتا وہ چمڑے والا اتارا اس میں وہ پانی بھر کے اور دانتوں سے پکڑ کے اوپر لاتا اور پتلا کے وہ اونلتا اور کتے کو اس نے پانی پلا دیا اللہ نے اس کی بخشش فرما دی جاؤ بادشاہ اچھا یہ بادشاہی مزاج ہوتا ہے تم وہ چلے کر کے غوث بننے کے چکر میں وہ پتا نہیں اس نے کہاں پہنچا دیے تو ڈرتے کانوں لنا خاشعین یاد سورج بنی ہے سارے نبیوں کی دعا کا ذکر کیا پھر فرمایا ہم نے فسٹ جب نہ لاؤ وسط جب نہ لاؤ فسٹ جب نہ لاؤ وسط جب نہ لاؤ بنا لاؤ نہ پکارتے تھے بندوں کے سامنے مانگتے بھی نہیں تھے لوگ کہیں گے بوڑھی گھوڑی لال لگاؤ دیکھو ایک سو بیس سال عمر بچے مانگ رہے پتر چاہیے یہ ندان خسیا چھپ چھپ کے مانگتے تھے رب العزت نے کہا یہ نام ہو نام رکھ کے دیا فرمایا انا کیسے ہوگا وہ قد بالا گانیہ بڑوں کا نال کن حالتوں میں ہو جائے گا وہ بھی بوڑھی رہے گی تم بھی اسی عمر کے رہو گے سر بھی چٹا رہے گا اڈی بھی کھوکھلی رہے گی بیٹا دے دوں گا وہاب نالا ہو دے دیا ہم نے وہاب کہتے ہیں داتا کو داتا فارسی میں کہتے ہیں عربی میں وہاب کہتے ہیں بخشنے والا یہاں بولے میں یہ شاض سب کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا کانو ید رو و راہ یہ ہم سے رغبت کے ساتھ یعنی ٹک کر کنسنٹریٹ ہو کر یک سو ہو کر مانگا کرتے تھے و راہ اور ڈرتے ڈرتے وہ یہ نہیں کہتے کرتے ہم پیغمبر، ابن, پیغمبر ابن پیغمبر ابن پیغمبر ہیں رابن نبی جس دربار میں بے خوف نہیں ہوتا اور اللہ کا جلال ہی ایسا کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ ڈرتا ہے یہ شوخیاں ہم لوگ ہی کرتے ہیں جو پانچ نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں یا نا راگا بن و راہ بن و قانو لانا آبی دن وہ سارے کے سارے وہ بندے ہی تھے ان میں تو کوئی بھی خدائی کا دعوی کسی نے بھی نہیں کیا کانو یا دونوں نہ سارے منگتے ہی تھے ہمارے ان میں کسی نے بھی ڈپو نہیں کھولا کہ ہم بچے دیں گے اور ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے کانو لانا آب وہ سارے کے سارے بھی رسول ابن رسول ابن رسول ہو کر بھی تو قرآن حکیم جس طریقے سے عقیدے کی اصلاح کردہ اور یہ جو کہا گیا نا والا قد یسن القرآن الکر یہ ذکر آسان ہے مسائل اخذ کرنے کے لیے آسان نہیں ہے اگر کوئی بندہ قرآن سے مسئلے اخذ کرنا چاہتا ہے نا اس کے لیے آسان نہیں ہے ہاں نصیحت لینا چاہتا ہے عقیدہ صحیح کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بڑی آسانی اور یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے یہ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ ایک ماسٹر کی ہوتی ہے ایک تو ہر کمرے کی چابی ہوتی ہے جو ہوٹل والے آپ کو دے دیتے ہیں جاتے ہوئے جمع کراتے واپس آ کے آپ لے لیں بعض اب گم بھی ہو جائے یا آپ باہر گئے ہو کمرے میں آگ لگ گئی ہے یا پیچھے دوسرے آ گئے تلاشی لینے والے تو اس صورت میں ایک ماسٹر کی ہوتی ہے جو ہوٹل کے سارے کمروں کو لگتی اب یہ کمال ہے کہ نہیں یعنی ایک چابی آپ کے دائیں طرف والے دروازے کو بھی لگے گاڑی کے بائیں دروازے کو بھی لگے پیچھے ڈگی کو بھی لگے ورنہ تو تین چابیاں لینی پڑیں گے آپ قرآن حکیم اللہ کی کلام ہے اور یہ انسان کی روح تک دسترس کی ماسٹر کی اس کے پاس ہے یہ ایک بدو کو بھی کیا بھی تالا جا کے کھول دیتی ہے ڈیکوڈ کر دیتی ہے اور ایک فلسفی کو بھی پکڑ کے مجبور کر دیتی ہے یہ ایک کسان کو بھی اپنی طرف مائل کر لیتی ہے اور ایک ایڈمیرل جو ہے نیوی کا چیف اس کو بھی اپنی طرف بلا لیتی ہے ایک چابی کے ساتھ یہ ہے اس کا اعجاز والا قد یسر نل قرآن علی ذکر فحال ہم نے نصیحت پکڑنے کے لیے قرآن کو آسان بنایا اور اس سے آسان کتاب اور کوئی نہیں ہے جو بھی لکھے گا یہ ام کتاب ہے کتابوں کی ماں ہے جو بھی لکھے گا امام غزالی بھی لکھے گا اسی میں سے نکال کے لکھے گا مفتی صاحب بھی لکھیں گے اسی میں سے جوس نکال کے لکھیں گے تھوڑے تھوڑے لے کے پھر آگے تھوڑا اور اس کے ساتھ ملا کے مکس کر کے جیسے اتر بیچنے والے ہوتے ہیں بڑی بڑی بوتلیں اس میں تھوڑا سا ہوتا باقی وہ تیل بنو لے ڈال کے اسی کتاب میں سے ایک دو ہم جو تقریر کرتے ہیں کہاں سے لیتے ہیں یار ایک دو آئے یہاں سے لے کے پورا گھنٹہ نہیں گزار دیتے ہیں باقی تیل بنوا ہی ڈالتے ہیں نا ادھر ادھر سے مثالیں دی اس کی مثال دی انٹرنیٹ کی ٹیلی فون کی دی لیکن وہ جو اس کا نیوکلس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اللہ کی کتاب نہیں ہوتی یہ ساری تقریروں کی ماں ہے اس لیے کہ یہ اللہ کی تقریر ہے اور ساری کتابوں کی ماں اس لیے جو بڑی بڑی لائبریری ہے یہ سامنے بری ہوئی ہے کہاں جس میں دیکھیں گے اسی قرآن کی آتے ہیں آپ کو ملیں گی ساری کتابیں اسے لکھی گئی اور اس کو ترجمے سے پڑھنا عقیدہ دوست عقیدہ مین چیز ہے عقیدہ وہ چیز ہے جس سے اکاؤنٹ کھلتا ہے رب کے ہاں نمازیں روزے بعد میں آئیں گی تیرہ سال نماز کوئی نہیں, کو نہیں, کو نہیں تھی روزے کوئی نہیں تھی زکات کوئی نہیں تھی حج کوئی نہیں تھا تیرہ سال کوئی حج نہیں تھا نماز فرض ہوئی ہے ہجرت سے ایک سال پہلے جا کے وافر پڑھیں آپ لیکن فرض نہیں تو کیا ہوا عقیدہ سب سے بڑی بات اور آج نمازیوں کی کمی نہیں ہے عقیدہ خراب ہے عقیدہ خراب ہے لوگوں کا وہ جو اپنے آپ کو معاہد کہتے ہیں ان کی اکثریت بھی اسی مصیبت میں مبتلا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کی ہوئی اس کتاب کی تشریح یہ اینک ہے جس سے اپنے عقائد کو دیکھو قرآن کی خود بین لگاؤ اور ایک ایک عقیدہ اس کے نیچے لا کے جیسے وہ بینک والے مشین رکھی ہوتی ہے نا جب آپ نوٹ دیتے ہو مشین پہ لا کے دیکھتے تو نہیں میرا بھی اعتبار نہیں کرتے میں بھی جب دیتا ہوں تو میرے, میرے, میرے والا نوٹ بھی پکڑ کے رکھتے کیوں ہو سکتا ہے میں نے کتار میں تو نہیں نہ بنایا کوئی مجھے بھی دے سکتا ہے بھائی یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کسی پچھلے شیخ نے آپ کو دے دیا ہے لا کس کو کتاب اس میں رکھو بچہ جب ہم پڑھانے پہتے ہیں استاد کے پاس تو اس نے پڑھایا ہوگا ہو سکتا ہے آپ نے دو چار عقیدے جیل بھی اندر ٹھوک دیے ہوں اب کیونکہ ہم اکابر پرست ہیں شیخ کی غلطی بھی مقدس ہو جاتی ہے اور اس سے پوچھنا بھی نہیں ہے اور اس کی اطاعت اس طریقے سے کرنی ہے میں شجرا طیبہ پڑھ رہا تھا اس صاحب کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب شیخ اللہ تک پہنچنے کا رستہ ہے تو شیخ کی اطاعت اس طرح کرنی چاہیے جس طرح فرشتے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں نیچے آئے تو عربی میں لکھی ہے لا یا اسون اللہ ہمارا ہوں یا سالون مایو شیخ خدا والی جگہ پہ بیٹھ گیا تم فرشتوں والی جگہ پہ بیٹھ گئے تو اعتراض کون کرے گا شیخ تو ان چیزوں کو اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن کا شجرہ شجرت وہ جو بندی ہیں میں نے شیر پڑھا تھا لوگ غیروں کا گلہ کرتے ہیں ہم نے تو اپنے آزمائے ہیں تم ریلویوں کا کہتے ہو جو بندی چیز تو وہی ہے نا جوڈوں کراٹے کا اگر کوئی کھولے گا دفتر کھولے گا جوڈو کراٹے کا کوئی سینٹر کھولے گا جو بندی ہو بریلوی ہو جاپانی ہو پاکستانی ہو اس کے اصول تو وہی ہے نا اس فیلڈ میں پڑھو گے جب بندی ہو گیا بریلوی ضربیں تو وہی ہیں عقیدہ تو وہی ہے پروسیس تو وہی ہے رینکس جنرل کرنل میجر بریگیڈیئر وہی ہیں چالیس کتب ہیں جنہوں جن نے سنبھالا ہوا ہے ہر بستی میں ایک کتب ہوتا ہے اگر مسلمان اس بستی میں نہ ہو تو کافر اس بستی کا کتب ہوتا ہے کس نے لکھا ہے مولانا سمسانی صاحب کی کتاب شریعت اور طریقت ہے ارالا کسی کا دیا ابن عربی کا باتوں میں لکھی لکھیے لہذا وہ کیا کرو کہا کہ کافر کی بھی گستاخی نہیں کرنی اب کیسے پہچانے کہ بھائی کافر کون سا کتب کو ہے فرمایا اہل نظر کو دیکھو جس کافر کی تعظیم کرتے تو بھی تعظیم کرو حد نہیں ہو گئی اب نام اتنے اتنے ان جب ہم پڑھتے ہیں دل کانپ جاتا ہے کوئی غلطی نکالتے ہوئے ناموں کی لسٹ دیکھیں مقام دیکھیں پھر بار بار رونا آتا ہے کہ ہم ہی تو غلط نہیں ہیں اتنا بڑا علم غلط کیسے ہو سکتے ہیں یہ کتاب اس کا فیصلہ کرے گی کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے اللہ اور اللہ کا رسول بڑے ہیں اس کو کسوٹی پہ پرکھا جائے گا جس کی بات پوری اترتی ہے جی بسم اللہ جس کی پوری نہیں اترتی چاہے وہ کوئی بھی ہو بات قرآن کے خلاف تو عقیدہ درست کرنے میں یہ کتاب ایسا دریاگ ہے ایسا بلیچ ہے جو بڑے بڑے داغ دو دیتا ہے بڑے بڑے داغ دو دیتا ہے والا قدیس قرآن ذکر لیکن یہ کہ ہم اس سے نصیحت پکڑے اس کو کسوٹی بنائیں اور پھر سب کو اس میں سے گزار کے دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جب حضرت بنیامین گئے ان کے چھوٹے بھائی پلس وہ دس بھائی جو ستےلے تھے گیارہ میں یہ تھے تو وہ چاہتے تھے بھائی کو روکنا لیکن بادشاہ کے قانون میں کوئی ایسی شک تھی نہیں اور ہمارے صاحب والا ابھی ان کو گر پتا کوئی نہیں تھا کہ اپنی مرضی سے جو مرضی ترمیم کرتے چلے جاؤ دین الملک میں کوئی شک نہیں تھی جیل میں بھیجا جا سکتا تھا محال میں چور کو نہیں رکھا جا سکتا یہ قانون انہی کے قبیلے میں رائج تھا کنعان کے اندر کہ جس کا گھر چوری کرتا وہ چور پکڑا جائے اس کو حق حاصل ہوتا تھا کہ وہ اپنی سروس کے لیے اپنی خدمت کے لیے چور کو اپنے گھر میں روک لے اور یہ داؤ پہلے حضرت پہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کی پھوپی نے کیا تھا جب وہ کہے بہت حسین تھے اخلاق والے تھے اللہ کے نبی تھے پھوپی کو بہت اچھے لگتے تھے لیکن وہ دو چار مہینے چھ مہینے کے بعد ابا ابا کو بھی تو پیارے لگ نے کہا کہ بھائی وہ بھیج دو یوسف کو اب بہن نے کہا بیٹا تو اس کا ہے میں تو کوئی حق نہیں لگتی روکنے کا انہوں نے چلتے ہوئے پٹکے میں کچھ ڈال دیا اور بعد میں تلاشی دیکھو, دیکھو یہ کر کے جا رہا تھا اب کیا ہوگا اب یہ اتنا سا میرے پاس رہے گا ان کے کبھی کا قانون تھا وہ رک گئے لہٰذا جب ان کے بھائی کا یہ معاملہ پکڑا گیا تو بھائیوں نے یہ کہا ان سارا کا فقاد سارا کا کھلا ہوں یا صرف فقاد سارا کا کھلا اگر اس نے چوری کیا تو بےچارے کا کچھ کوئی اس کے بڑے بھائی نے بھی یہ کام کیا اثر رہا یوسفی نفسی چھپا گئے پی اگر پی گئے اس بات کو تو وہاں پہ جب وہ دس کی تلاشی لے چکے تو گیارہ میں کیوں کہ ٹھیک ہے اچھا اس کو چھوڑو تو پہنے تو جاؤ ان کا نہیں نہیں اتنا احسان نہ کرو اب یہ اس کی بھی تلاشی لو تو تم نے کیا سمجھا ہم, ہم چور ہیں بننا ہے ماف ساری سارے کام تو چور نہیں ہے ماں جنہ سارقین ان کا چاہتا بالکل شان کی ضرورت نہیں اس کی بھی تلاشی لوگ تلاشی لی تو اندر سے نکلا فرمایا کا ذالے کا کد یہ چکر یوسف نے نہیں چلایا تھا اللہ نے یوسف علیہ السلام کی صفائی پیش کر دی یہ چکر یوسف نے لو لوگ کہانی میں لکھتے ہیں نا کہ پہلے سے طے ہو گیا اور نہیں یوسف علیہ السلام کو پتا بھی نہیں تھا اللہ کہتا ہے کزال کتنا ہم نے چال چلی یہ جو ڈائلگ ہوا ان کے درمیان ان میں ان کے منہ سے ہم نے یہ بات نکلوائی کہ اگر ہم میں سے کسی کے گورے میں سے وہ نکل آئے تو جس کے بورے میں سے نکلے تم لوگ اس کو اپنے یہاں روک لو ہمارے قبیلے میں یہ سزا ہے انہوں نے خود مطالبہ کیا کہ مجرم پر آپ کا قانون نہیں لگے گا مجرم پر ہمارے قبیلے کا قانون لگے گا اور ان کے قبیلے کے قانون کے مطابق بنیام یوسف علیہ السلام کے محال میں چلے گئے فرمایا کا ضالح کا کدلال یوسف خدا خافی نلمل اب جو ہے وہ ہم نے یہ نہیں کرنا کہتے ہیں جی فلاں شیخ کو تو قرآن سے نہیں نکالیں گے ہم قرآن کی کسوٹی سے نہیں نکالیں گے اس کی کتابوں کو تو ہم نہیں چیک کر سکتے باقی سب کو چیک کریں گے احمد رضا خان کی کتابوں کو ہم چیک کریں گے لیکن یہ کہ اپنے حضرت جی کی کتاب کو ہم نہیں چیک کریں گے بالکل یہ گستاخی ہو, ہو سکتا ہے وائرس میں ہو جس طرح توپا جو تھا وہ حضرت بن یا کے اسی گیارہ گورے کے اندر تھا جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں ہم نہیں کرتے ہر جو بھی بات سنیں آپ اس کتاب میں اس لیے کہ کسی نے قیامت میں ہمارے کام کوئی نہیں آنا ہے عقیدہ صحیح ہوگا تو بات بنے گی تھوڑا سا عمل بھی کام آ جائے گا اور عقیدہ بنانے کے لیے اس کتاب سے زیادہ اور کارآمد کوئی کتاب ہے ہی نہیں دعوانا واقف